اس وقت جو آکذات یہاں تشریف لائے اللہ کی محبت میں اتنی دیر میں صرف اپنے بزرگوں کے ارشادات کی نقل کی کوشش کرتا ہوں ردی والا رحمت اللہ فرمائیں کرتے تھے کہ نقل نقل ارشادات مشرق مین کو نقل پانچ ہردم مین کو نق بوزینا کہ بندہ جیسے انسان کو حرکت کرتے دیکھتا ہے اس کی نقل کرتا ہے ویسی تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بھائی لیکن آپ لوگ اللہ کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور اللہ تعالی نے اس فقیر سے آپ حضرات کو اس نے عطا فرمایا اس سے میرا کوئی اختیار نہیں کوئی کار نہیں انہوں نے ہی آپ حضرات کے دل میں اس فقیر کی محبت ڈالی ہے لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ ہزار تشریف لائے اور میں اتنی دیر خاموش بیٹھا رہا بظاہر اپنے کام میں مشغول تھا لیکن آپ کا یہاں آنا اور یہ خاموش بیٹھے رہنا یہ قرآن پاک کی آیت جس کو تصور کا خدائی منشور بندگی کا خدائی منشور فرمایا میرے مشہد محبوب نے یہ پور و ماں صالک یہ اس عمل کی اتباع ہے یہ اس عمل کے اندر کہیں تقریر اور بیان اور کوئی حرکت تک یہ وہ شرط نہیں ہے بلکہ بس محض رہیں پڑھنا یا رہنا اہم اللہ کے یا صارحین کے ساتھ آپس میں ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ میں یہی نیت کرتا ہوں کہ مجھ کو صالحین کی ضرورت میسر ہے ہر شخص دوسرے کو صالح سمجھے نیک اللہ والا سمجھے اپنے آپ کو حقیق سمجھے گناہدار سمجھے لیکن ہر دوسرے کو نیک اور صالح اور اللہ والا سمجھے اس طرح ہم کو صحبت صالحین کی جو صحبت میسر اثر آئی اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خاموش بیٹھے رہنا بھی یہ مزیدار عبادت ہے اور خاص طور سے اس سے محبت ہو جائے اور اس کو اتنا بڑا بھی سمجھتا ہو تو اس کے ساتھ تو رہنے کا مزہ اور ہی ہے تو یہ جو یہاں ہم بیٹھے رہے بظاہر کام کچھ بھی نہیں کیا یہی ہے گنما صادقی اس میں نہ کوئی بیان کی شرط ہے نہ کوئی تقریب کی نہ کوئی مسائل کا بیان ہوا نہ کوئی فضائل کا بیان ہوا تو صحبت اہل سے اسی طرح بہت ہی آسان دین بہت آسان ہو جاتا ہے اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے کچھ نہ کیا سب کچھ لے لیا کچھ نہ کیا سب کچھ لے لیا ایک ایسے اہم عمل کا اتفاق ہو گیا جس کو خدائی مشہور کہا گیا ہے تو, تو کتنی بڑی بات ہے اور اسی اسی عمل سے دین پر عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے وہ جو حضرت کا کوئی پڑھ مولانا قاسم ناندی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا ہے کہ ہم حضرت حالی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیٹھ ہی ان کے علوم کی وجہ سے ہوئے تھے اور جن مٹھائیوں کی فہرست اپنے کتابوں میں پڑھی وہ مٹھائیاں کھانے گئے تھیں بتائیے کہ فہرست پڑھنا زیادہ کام کا ہے یا مٹھائی کو مٹھائی کھانا کام کا ہے تو یہ مٹھائی کھانے کو اس صحبت سے ہی ملتی اور کوئی ذریعہ اس کا نہیں کتابیں نہیں ہیں اور نہ دولت ہے نہ کتابوں سے نہ بعضوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے پیدا الحمد لندہ مسائل اور نہ ہی اس کے اندر مجمع کی شرط ہے مجمہ بھی شرط نہیں دیکھو کل ہم آ گئے رہتے ہیں کوکن سوسائٹی میں یہ تھے ماشاء ان سے پوچھو کہ کیا مستی آئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بات ایسی عطا فرمائی جس کو اپنے مالک کی عطا اور اپنے مرشدین کی چنتیوں کا سبقہ سمجھتا ہوں تین افسے ہی تو بالکل صحیح ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بھی لکھوں گا تو حضرت کی تاریخ بھی مل جائے گی ان اور میں نے وہاں یہی عرض کیا دوستوں سے کہ دیکھو بظاہر یہاں دو ہی آدمی تھے ایک دو یا تین آدمی ہیں مجھ کو ملا کے چار تھے اور سننے والے کل دو یقین تھے باقی تو بچوں کی ایک فوج ہماری الحمد للہ ہر جگہ موجود ہیں بچوں سے بھی ہماری محفل کی رونق ہوتی ہے بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں یہ ہماری مستقبل ہیں ہمارا بھی مستقبل ہے اگر آج ان کی جڑ جڑ میں بنیاد میں جو جو بات کی بیٹھ جائے گی تو وہ ہمارے بھی کام آئیں گے یہ جی عمل کریں گے ہمارے بھی کام آئیں گے ہمارے لیے سب تیاریہ بنے تو مدد یہ کہ وہاں یہ عرص کر رہا تھا کہ بظاہ جی ہاں مجمع نہیں ہے لیکن یہ عجیب عجیب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہیں عطا فرماتے یہی یاد ہے پچھلے سے پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے یہ کہروا دیا اس سے مجھے بہت مزہ آیا کہ حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ کافر کو ساٹھ ستر سال کے کفر پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے بظاہر عادل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ساٹھ ستر سال کفر کیا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جڑنا پڑے گا اور مسلمان کی ساٹھ ستر سالہ زندگی کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیوں ہے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر کی نیت یہ تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا کفر کرتا رہوں گا اس لیے اگر اس کو ہزار برس دس ہزار برس کی زندگی بھی ملتی تو وہ کفر ہی کرتا اس وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جہنم میں اور مسلمان کی نیت یہ ہے کہ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جمیس آئی ہے اس کی یہ نیت ہے کہ حشر تک بھی زندہ رہوں گا تو اللہ کی شما برداری کروں گا میں ہوں اور حشر تک اس در کی جمی سائی ہے ہاں سر ذاہد نہیں یہ سر سر سودا ہی آئے میں نے تو اپنے سر کا جان کا مال کا ابرو کا سب چیز کا سودا جو ہے آپ سے کر لیا اب کوئی چیز میری میرے لیے رکاوٹ نہیں کہ آپ کہوں آپ ہی کہوں آپ ہی کا رہوں گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنب دینے کا وعدہ فرمایا تو جملہ مو سے اللہ نے یہ کہہوایا کہ مسلمان کی نیت یہ ہے کہ اللہ جب تک جیتا رہوں گا آپ بن مرتا رہوں گا جب تک جیتا رہوں گا آپ بر مرتا رہوں گا اب یہ تو وہاں مجمع نہیں ہے لیکن اسی لیے تقریباً الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً آٹھ برس سے زیادہ ہو گئے کیونکہ شاید دس برس ہی ہو گئے ساڑھے چھ برس تو وہ کہہ تھے کہ میں آیا ساڑھے چھ سال سے یہاں ہوں دس برس تقریباً ہو گئے لوگوں کا رجوع نہیں ہے لیکن اسی نیت سے جاتا ہوں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کون سا لمحات کون سی جگہ کون سا بندہ قبول فرمائے تو ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے اور وہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کہیں مجمع ہے یہاں مجمع ہے ایک احتمال تو ہے نا ویسے اللہ کی اللہ کی کرم سے امید ہے کہ سب کا سب ہمارے مشائف کی برکت سے قبول ہو جائے گا لیکن ایک احتمال تو ہے نا کہ نہیں معلوم نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں کی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور کیا ہم بر فرما دیں یہ تو یہ رکھ دیجیے ٹھنڈا تو کر دیجیے ٹھنڈا ہے دی. کہ زیادہ زیادہ اچھے سے تو ایسے ہی کل اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات دل میں ڈالی اور توہری تو سے میں نے یہ بات عرض کی بات یہ ہوئی رہی تھی کہ جب غلطی ہو جائے یعنی گناہ کر بیٹھے انسان تو فوراً معافی مانگ کے توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد دل میں لذت آنے کا کیا راز ہے لذتیں ایک طرح سے قصول الگ والا کا واضح بھی ہیں بہت ہی بہترین بات ہے اس کو پڑھ کر تو ایک بار پڑھو دو بار پڑھو دس بار پڑھو جاتا ہے پڑھتے ہی چلے جاؤ اس قدر مزیدار ہے ان لیکن دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے مشاہد کی برکت سے یہ بات جاری کی کیا وجہ ہے کہ اعتراض قصور کرتے ہی لذت عطا ہوتی ہے تو اعتراض قصور کرتے ہی نلب الام کا ہمیں انعام مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے معافی مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کو میا آتی ہے محبت آتی ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے سے غسول ہو گیا اور اس نے میرے اندر پیسہ رکھ دیا اور وہ رہا ہے تو جیسے ہی اس کے دل میں ندامت آئی توبہ اس کی پھول ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ کا خود اور بڑھ گیا تو مندر سے قریب جب انسان ہوتا ہے تو لطف آتا ہے کہ نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے مشاعر کی جن کیوں کے کی سب کری مجھ کو عطا فرمائی اس میں مجھے بہت بہت مزہ بھی آیا اور نفع بھی ہوا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی بڑی نعمت توبہ کی عطا فرمائی ہے کہ خطا کر کے خیر و الخط ہو گئے توبہ کیا خیر و الخط ہو گئے کیا بات ہے سلح آپ کو سب یہ میرے مشاہد کی غلطیوں کا سبقہ ہے میرا کوئی کمال نہیں الحمدللہ للہ ہے فی الحال اعظم ملافاخرا جا سکتے ہیں ملافترا جا ہائے لمحات افلت دل کے میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میرے مل گے آر ز میرے مل کے لئے کار مل کے آر دل کے لکھا دل کے مٹ گئے رنگ جورا مل کے مٹ گئے رنگ دل کے بادہ احمد علی نے ایک مثال دی کہ کسی سے کوئی محبوب اس کا جدا ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا نہیں ملتا اور اس کی یاد میں اور اس کی تلاش میں سر ہے کی ملتا نہیں پھر بہت عرصے کے بعد اچانک سے اور یہ اس کی یاد میں کمزور بھی ہو گیا بھوکا بھی رہا اور اس کی یاد میں رہا تو کمزور نہیں بھی ہو گیا اب اچانک سے اس کا محبوب اسے مل جاتا ہے اور وہ گرم جوشی سے اسے مافق کرتا ہے اور اس کو خوب لپٹ کر لپٹتا ہے اب محبوب تو اس کا ہے طاقتور تو اس نے کس کے اسے بیچا اس کی کسلیاں کر کڑا لگیں تو اس نے کہا کہ آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو کہیے تو میں آپ کو چھوڑ دوں دوسرے بھی ہے میرا چاہنے والا اس سے مانسا کر دوں وہ کہے گا نہیں نہیں اتنے عرصے کے بعد تو آپ سے میری ملاقات ہوئی اس تکلیف میں مجھے دھیرا میں اس تکلیف کے بجائے میں یہ کروں ترجیح دوں گا کہ آپ مجھ کو بھی چاہے میری جان نکل جائے لیکن آپ سے میرا مسل جو ہے وہ ہونا چھوٹے کسی کو فرمایا کہ نہ شبت نصیب دشمن حلاق کے شبت حلا کے تحمت سرے دوستاں سلامت کے دکھن جراز محبوب کے وصال کی لذت ساری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے مٹ گئے رنج راہ منزل پاس آئے جب سے وہ ہل گئے <تصاف> <تصاف> مل کے اور تمہیں ساتھ میں مل کے دل میں اس کا کیا میرے دل کے کتنے عاد خالق خالق مخلوق کتنی کثیر ہو کتنی بھی کثرت ہو مخلوق مخلوق ہے اور اللہ اللہ ہے اللہ خالق ہے خالق اور مخلوق مخلوق باوجود اپنی کثرت کے اپنی کمیت کے خالق کے کمی بھی برابر نہیں ہو سکتی مخلوق مخلوق ہے خالق خالق ہے اللہ خالق ہے جب اللہ دل میں آتا ہے ایک بزرگ نے اس کو یوں فرمایا جو سلطان عزت علم برکشت چلطان عزت علم پر جہاں سر بجے بعظم برکشت یہ سارا جہان اور اس جیسی سینکڑوں کائنات بلکہ کروڑوں کائنات بھی اگر ہو تو جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل کا کوئی مقابلہ نہیں ساری کائنات جو ہے اس دل میں ایک کونے میں سما جائے گی کونے میں جس دل میں اللہ ہوگا اس دل میں یہ ساری کائنات جہاں سر زیب ادب سٹر کشت زیب ادب میں گویا ہے ہی نہیں یہ کائنات اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے ٹیکی پڑ جاتی کبھی کبھی تو اس ایک مشتفات کے گرد کرتے ہوئے ہفت آسمان ہوئے یہ مشتفات اتنی ٹکتی ہے کاش کے ہم اپنی اس ہاتھ کی قدر کو پہچانیں خالد صاحب فرماتے ہیں نا چیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ایک ہستی دیتے ہیں ایک ہستی ہے مطلب کی خبر انسان کا شرف یہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت بھی لینا آب و گل میں شان ہوا آب و گل میں جب ہوا درد دل شامل نہیں آب و گل میں اگر درد دل ہو آب و گل میں اگر درد دل ہو ادھ بڑا نہ چلنے پہلے آگ و دل میں اگر درد دل ہو چلو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہی ہاک ہے آسمان کہ جس طرح ہے جس کے آگے کچھ اس ہو اس خاک کا شرف ہی ہے جس, جس آب و گل میں مٹی اور پانی کا جسم ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں مٹی ہے لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے درد محبت کا شامل ہو جائے تو یہی خاک ہے پھر اس کی اس کی قیمت پڑ جاتی ہے پھر یہی خاک آسمان آسماں کے اس بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی حضرت نے حضرت کا ایک اور شیئر یادہ ہے دامن فقر میں دامن فقر میں میرے پنہا <سؤال> ہے تاج کیسری پنہا ہے تاج کیسری ادھر رہے درد و غم تیرا دونوں جہاں دونوں جہاں دونوں جہاں سے کم ہے ادھر رہے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم حضرت نیسا رہے تو لڑنے اسی کیا حضیم جی شان تشریف فرمائے فرمایا کہ دامن خبر میں میرے پنہا ہے تاج کیسری یعنی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضم فرما رہے ہیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے دامن خفر میں تاج قیصری ہے لے لو اس کو نہیں اس کی تشریح کیا فرمائی کہ میرے میرے دامن فقر میں یہ تاج قیصری بھی اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے دامن فقر میں تاج قیصری بھی گم ہو گیا ہے اتنا بے قیمت اور گرا ہوا ہو گیا ہے کہ اس کی میرے دامن فقر میں یعنی کہ اللہ کی محبت کے درد و غم اتنا قیمتی ہے کہ دامن فقر میں میرے وہ بھی گم ہو گیا تاج قیصری بھی بے حیثیت ہو گیا مٹی ہو گیا کیا کہوں ان ان کے پرت کیام ہے عالم دل کے کتنے عالم ہے فرد سے جو جاتا ہو تل رک سے جم جاتا ہوں اتنی خوشیاں ہیں سے مل کے کتنی خوشیا مل کے ایک دفعہ یہ شعر حضا کی خدمت میں حاضری پر میں نے حضر سے عرض کیا تبدیل بہت ہی مشہور یا دیکھو کوئی اللہ والا شعر کے کامل ہو اس کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھنا مولانا لوگوں سرماتے ہیں ہر کے فواہد ہم نشینی با خدا ہر کے فواہد ہم نشینی با خدا کو نشینت با حضور اولیاء جس, جس کو جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے اللہ کے پاس اس کو چاہے اس کو کہہ دو کہ وہ اولیاء کے حضور بیٹھا کرے اولیا کے پاس اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ فرمائے کہ تم اپنے شیخ شہر وہاں تمہارا شہر ہے اور یہ جنت ہے تم جنت میں بیٹھنا جانا پسند کرو گے یا اپنے شیخ کی مجلس میں جانا پسند کرو گے تو میں اللہ میں سے درخواست کروں گا کہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھنا پسند کروں گا اور اس کی تصدیق فرمائی فرمایا کہ یہ مقابلہ اشرف علی اور جنت میں نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ جنت میں اور اللہ تعالیٰ میں اشرف علی کے دل میں اللہ کی محبت کا کم ہے یہ اور یہ اللہ اللہ کو یہ بیٹھے ہیں دل میں تو یہ میرے پاس آئیں گے تو گویا اللہ کے پاس آئے گی جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے یہ تقاون جنت کا اور اشرف علی کا نہیں ہے بلکہ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کا فرد لذت سے جو جاتا ہوں فرد لذت سے جو جاتا ہوں کتنی خوشیاں آپ سے مل کے کتنی خوشیاں ہیں اب کے دل سے دور ہے کیوں کہ اب کیوں کہ کے دل سے دور ہے میں کہ آسرہ دے وہ میرے دل کے آسرن دے وہ اب دل سے آسن مگر کہنا شعر مد نظر رہے کہ یہ ساری دولت اور ساری نعمت کیسے ملتی ہے آرزو میری ہاتھ میں مل کے طبیعت لیتی ہے رشتے کا مل کے آرزو کا خون نہ کیا اور تربیت میں نہ رہے آزو کا تربیت میں رہ کیا جاتا ہے آہ من تر پرور دے شماس میرے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ جی نے یہ شعر اپنے شہر کو لکھا کہ آہ من پرور دے آہ شماس اور درد مند پرور دے درد شمار اے میری پیاری شعر میری جو آئے ہیں یہ خدر و نہیں ہیں بلکہ آپ کی تربیت آپ کی آبیائی اور آپ کی جو ہے باغ پانی کا سمجھ ہے یہ میری آہیں جو ہی نہیں ہے کہ بس میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے فرض کر لیے کچھ بم اپنے اوپر تاریخ کر لیا اور رونا شروع کر دیا یہ میرا بم یہ میرا درد یہ میری آہیں سب آپ کی تربیت کیا ہوتا ہے اور آپ کی آہیں اور بم آپ کے شہر کی تربیت کیا ہوتا ہے اور ان کی تربیت آہیں اور درد و بم ان کے شہر کی اور اس طرح یہ درد و بم اور آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر نبو سے جاری ہے وہی خیزان یہ آج جاری ہے دل سے دور ہے کیوں کہ آس رہتے ہیں وہ میں دے وہ جب لذت میں دل کے تو میرے جب لذت ہے دل کے تو میں کیا کہوں کے دل میں سا کیا کہوں کے دل میں سنیا میں ہو طوفان زیر و زبر ہے کشتی کبھی غم کبھی خوشی کبھی مصیبت کبھی راحت کبھی حاصل کبھی غیر حاصیت لیکن جب جب یہ سب راستہ طے ہو جائے گا اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا تو اس کا کیا کہہ ہوگا فرمایا کہ جنت میں جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت جنت کی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کو دیکھ کر کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے پردہ نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کوئی نعمت یاد نہیں آئے بھوک بھی نہیں لگے گی کچھ بھی نہیں لگے گی کہاں خالد اور کہاں مخلوق جو خالد جس نے سارے ساری کائنات کو کو سن دیا حسن و جمال کی ایک ذرہ بھیک ہے اس کی اور جنت میں پورے ایک ذرہ اس کی حسن جمال کی بھیک ہے اس کے بدھ کا کیا عالم ہوگا جب یہ لذت ہے دل کے تو پامے جب یہ لذت ہے دل کے تو پامے کہوں کے دل میں سان کے کیا کہوں کے دل میں سان کے بار بار کیا شاعر کیا بو بڑھا میں آ وہ تو سب سمجھتے ہی ہیں وہ کہا اس کو کہتے ہیں بدلے کو قتل ہو جاتا ہے کسی کی جان لے, لے لیتا ہے کوئی تو اس کے وہ رسا اس کے مقدمہ کرتے ہیں تو وہ ان کو راضی کرنے کے لیے اتنی, اتنی بیش بہار رقم ان کو دینے کو دیتا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائیں اتنی رقم رقم دیتا ہے کہ وہ اس غم پہ غالب آ جاتی ہے اس کی خوشی اس کی خوشی حکم پہ غالب آ جائے اتنی بڑی رقم مقرر ہوتی ہے اس کو راضی کیا جاتا ہے یہ خون بہا ہے اس کے بدلے میں خون بہا اتنا دیا ہے اتنا دیا اور جب تک وہ راضی نہ ہوگا تو خون بہا بھی منظور نہیں ہوگا تو یہاں تو حضرت فرما رہے ہیں کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے ہم نے اپنی خواہشات کا جو قتل کیا خواہشات کو جو خون کیا اس کے بدلے میں کیا دونوں جہان کے مالک کے مالک کی ذات ہم کو مل رہی ہے کیا ببل فی بو بہار آبل فی کے بو بار ہیں آئے دلی کے ہائے لگو ہار بخلتے دلّی کے کیا قبر کی آئے لم ہار گولتے کے دل دیکھو بھائی, بھائی یہ خسرت قیامت کیجیے نہ چھوڑوں وہاں جاتے حسرت تو یہاں بھی رہے گی وہاں بھی رہے گی حضرت حسرت یاد آیا دی گئے اختر ہے گو حسرت زدا دی گئے اختر ہے گو حسرت زدا دی دل دیکھتی ہے <سؤال> دی گئے اختر ہے گو حسرت زدا دی دل دیکھتی ہے بورے ہوں اگرچہ حسرت اٹھائی لیکن انعام کیا ملا یہ تو دیکھو کس سے کٹ رہے ہو کس سے جڑ رہے ہو یہ تو دیکھو تو حسرت تو یہاں بھی ہے حسرت وہاں بھی رہے گی یہاں کی حسرت اٹھا لو تو وہاں حسرت کم ہوگی جتنی حسرت یہاں اٹھاؤ گے وہاں کی حسرت کم ہوتی رہے گی لیکن جتنا یہاں اپنے ارمانوں کا خون کر لیا گناہوں گناہوں پر سبب کر لیا حسرت ہے کہ کاش یہ گناہ کر لیتے کاشی گناح کر لیتے حسرت کا ہونا جو ہے وہ بلا نہیں ہے حسرت اس ناجائز حسرت پر عمل ہوا جتنا شدت سے اس حسرت کو دباؤ گے اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا اتنا ہی انوارات اور تجلیات قلب کے اندر محفوظ کر جائیں گے تو حسرت تو یہاں بھی ہے لیکن کون سی حسرت اچھی ہے بھائی وہاں جا کے حسرت کرنا جس کا کچھ فائدہ نہیں وہاں جا کے تو خون کے آنسو بھی بہاؤ گے تو سب رجسٹر بند ہو چکا ہوگا اور یہاں حسرت اٹھا لو تو وہاں بزے ہی حسرت تو اٹھانی ہے لیکن یہاں والی حسرت جن کی ہے یہ حسرت میرے مرشد کو پاتے پا تھے کہ یہاں جو گناہوں پر سبق کی حسرت ہے وہ وہاں جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگی ارے میاں یہ لذت گناہوں گناہوں سے بچنے کے غم کی لذت جنت میں بھی نصیب آمد. یہ نعمت وہاں بھی اس نعمت کو یہی اٹھا رہے اللہ اور ہم فدا ہو جائے اللہ پر اپنی جان مال آبرو ہر طرح سے اللہ پر لدا ہو جاؤ پھر پرواہ نہ کرو پھر ورنہ وہاں آنکھ بند ہونے کے بعد حسرت کا کوئی فائدہ نہیں کیا خبر کی کہ بہا ہے؟ آ رم ہار تم بہ دل کے ہائے رم ہار بہ کے کیا ہے اے ویسے ہو گئے کیسے سے فرد کیسے نش رتکار مل کے فرد کیسے کے ایسے ویسے وسو گلے کیسے کیسے مل کے سرج کیسے کا مل کے اللہ والے وہ مقبولانے حق ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو جانتے رہتے ہیں سمجھے ان کے گلوپ میں اللہ تعالیٰ کو جانتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے ان کو بھی اپنا مقبول بنا لیتے okay. hmm. یہ کیا اکرام ہے بحل اللہ کا علوب <coughs> کو اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں اور جن سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقبول بنا لے ہمارے مشاعرے کے سب سے محرابہ ہے ایس ویسے بھی ہو گئے کیسے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے اردو کیسے وشکا مل کے سرد کیسے وشن جان تل سیدا کرو جان پر سیدا کرو تر سرخرو دیکھا سوکھے نہ معاشرہ دیکھو نہ سوسائٹی دیکھو نہ رشتہ دار دیکھو نہ والدین دیکھو نہ بیوی بچے دیکھو اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے اللہ پر نظر کرو اگر والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو پہلے اللہ پر نظر ہو کہ یہ اللہ نے میرے والدین کو میرے والدین بنایا ہے یہ میرے اللہ کے ہیں اور بیوی پر نظر کرو تو پہلے اللہ پر نظر کرو یہ میری بیوی اللہ کے اللہ کے اللہ نے مجھے دی ہے میرے اللہ کی بدنی ہے یہ بچوں کو دیکھو تو پہلے اللہ یاد آئے یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں بس یہ ہے اور آزو نے فرمایا کہ جان ان پر خدا کرو اختر سرخرو روز ہاتھ میں مل کے بس اپنی ناجائز آرز کا ہی تو فون کرنا ہے حلال نعمتیں کتنی اللہ نے نہیں سارا کھاؤ پیو کھانے پینے بھی یاد آیا کہ شاعر تھا اس سے کسی نے پوچھا دنیا دار تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کچھ پرانے پاک بھی پڑھتے ہیں کہ ہاں کہ اس میں کون سی آیت آپ کو پسند ہے انہیں کہا قلوب بشرب بس یہ بھی یہ مجھے پسند ہے اور اس نے کہا, کہا کہ یہ آیت بھی پسند ہے ربنا انزل لادئی نہ مائی گتم کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے نادل فرمائیں باقی کیا کام کرنے کے ہیں کیا نہ کرنے ہمیں کچھ خبر نہیں یہ آیا پسند ہے ایسے دو ہی کام چلے گا جب تک کہ اپنے آزوؤں کا خون نہ کریں گے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کسی شہد کا ہاتھ نہ پکڑیں گے شہد کا ہاتھ پکڑنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جب چل رہے ہوتے ہیں جیسے گھوڑے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش پر کتنا کمزور ہوتا ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اب کیا اس کو ڈنڈے ڈنڈے لگا کے کھڑا کرتے ہیں نہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ گھوڑوں میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں خود کھڑے ہونا سیکھتا ہے پھر خود ہی دوڑنا سیکھتا ہے گھوڑے دوڑتے ہیں تو دوڑنا سیکھتے ہے تو یہی ہے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ کیا میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے مولانا شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تنہا نہیں چل سکتا آدمی سے میں طریقہ اور عادت اللہ یہی ہے کہ جب تک صحبت اہل اللہ نہ ہو کسی شہر کی تربیت نہ ہو کسی شہر کا ہاتھ ہاتھ میں نہ ہو مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے تو یہی ہے کہ اپنی آزوؤں کا خون آ, کا حوصلہ جو ہے اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے اہل اللہ کی تربیت سے ملتا ہے تو بغیر اس کے آدمی چلتا ہے تھک جاتا ہے تھک کر کے جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں so آزوؤں کو ہم فون کر لیں اللہ پر فدا ہو جائے اللہ پر فدا ہونا کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ ہی ادا ہے اللہ ہی کا خیال ہر وقت ہے اللہ ہی کے احکامات مد نظر رہے بعد میں رشتے داروں کے والدین کیوں کو ادا کرنے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے والدین کی تعداد کرو اور والدین کو یو ب نہیں اور ان سے سخت بات نہ کرو نرم بات کرو اور پل نہ ہوما قلم کریما وہ تمہیں کچھ بھی کہیں لیکن تم جو ہے ان کے سامنے اپ بھی نہ کرو اپ بھی نہیں کہو اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو ظلم کیوں نہ کریں لیکن ان کے سامنے اپ بھی نہ کرو لیکن اس کے بھی اوپر ایک شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہ تم کو نہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں اس میں ان کی تعداد جائے جاتی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو ہے والدین کے حقوق بیان کیے اتنے اہم حقوق ہیں والدین کے والدین اتنے اہم ہیں ماں اور باپ ان کے ایسے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی عبادت کے فوری بعد کیا ہے آیت مولانا والدین کے حقوق سے متعلق ہے نا بھارت بحمہ قول کریمہ اس کے پیچھے پیچھلی آئے حاضر جی بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوری بعد اپنے حق عبادت و اطاعت کے فوری بعد والی والدین احسانہ ہے نا تو اتنے زیادہ حقوق ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا حق پہلے اللہ تعالی نے اپنا ہی تو بیان فرمایا تو جو ہے تفوایہ اختیار کرنا اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اگر والدہ نام فرمانی کا حکم دیں مولانا پاسدہ تو اس وقت بھی ان سے بدتبیزی نہیں کرنی بے ادبی نہیں کرنی لیکن ان کو ادب سے جواب دے اطاعت نہیں کرنی ہے اس حکم نے لیکن جواب پھر بھی نرمی سے ہی لینا ہے اور ادب کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو سکے وہ کرتے رہنا ہے تو غرض یہ کہ اپنے آرزوؤں کا ادب تک خوب کے خون نہ کیا جائے گا اور خاص طور سے کسی شیخ کی تربیت سے جو حوصلہ ملتا ہے اور اس کی تربیت کے ساتھ جو چلتا ہے تو وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے منزل مل جاتی ہے ارد فرمائر کہ ایک ٹرین ہے اس کے ساتھ فسٹ کلاس کے ڈبے بھی انجن کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سیکنڈ کلاس کے بھی جڑے ہوئے ہیں تھرڈ کلاس کے بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی مضبوطی سے اس ٹرین کے ساتھ جڑا ہوگا تو پہنچے گا تو وہ بھی منزل دے نا بھائی کام تو ہمیں منزل سے ہی ہے اگرچہ راستے میں وہ اس کے نٹ بولڈ بھی ہل رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کہتا پڑھتا بس تعلق مضبوط رکھے تعلق مضبوط رکھے تو انشاءاللہ یہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا ان پر پتا کرو تر سرخرو گے سات مل کے سرخ رو گے ساتھ نے من کے ارزو میں مل کے دکھال اللہ تعالیٰ قبول فرما چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں بات تو بہت بڑی ہے مضمون مختصر ہے چندار مولانا رومی کے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں تمیری شیر و اشتر میں بجن دکتا از ہیر سے او کفنی جنم فرماتے ہیں کہ ماں بچوں کو بہلانے کے لیے آٹے کی روٹی کا کوئی شیر بنا دیتا ہے بنا دیتی ہے کسی کا ووٹ بنا دیتی ہے بہلانے کے لیے بچوں کو کھلونے کی طرح بچے جو ہے اس پہ لڑتے ہیں حسرت کرتے ہیں وہ بچہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے شیر ملتا کہتے مجھے ووٹ زیادہ پسند مجھے ووٹ ملتا اور بچے جو ہے اس آٹے کی روٹی پہ لڑ رہے حسرت کر رہے ہیں کمپنیز نتی کر رہے ہیں کو دک से उसकी سے اس کی ڈالچ میں ہرس میں ڈالک आगे وہ مٹی ہے آگے فرماتے ہیں شیر و اشتر نا شبت اندر دہاں شیر اور یہ جو اونٹ آٹے کا بنا ہوا ہے منہ میں جاتے ہی روٹی تو بنے گا روٹی آٹے کی روٹی ہے شیر و اشتر نا شبت اندر دہاں ای مگد نایت اور فہم ہے کودک کا یہ بچوں کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ है ظاہر میں یہ شیر ہے یہ اونٹ ہے یہ بکری ہے یا کوئی جانور ہے لیکن یہ ہے تو روٹی کھانے میں وہی مزہ طاقت وہی اور اس کا اثر وہی تو وہ بس اس کی شکلوں میں اجڑ رہے ہیں تو پھر فرمایا کہ خلق اطفالند جز مستے ہوگا یہ خلق جو ہے ساری بچہ ہے چاہے پچاس برس کہو ہو ساٹھ برس کہو اگر دنیا میں مر رہا ہے تو یہ بچ کی عقل جو ہے چھوٹی ہے نا سمجھ رہی خلق اط فالند جز مستے ہوگا جو صرف اللہ پر جو خدا ہے وہ عقل مت ہے بس وہی پالن خلق اد فالم مستے خدا ایک ہی دوسرے کے اندر کیا بات ہے کہ خلق اطفال ہے بالکل بچہ ہے نا سمجھ ہے نہ تان ہے مستے خدا مگر وہ جو اللہ پر اپنی جان مال آبرو ہر چیز سے فدا ہو گیا لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے کیا شعر ہے تمہارے میں تو اس کو بڑے لطف سے کئی روز سے پڑھ ہوں کہ لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے تھی خبر جن کو تیرے درد کا گرما ہو جن کو جن کو خبر ہو گئی اللہ کا فرض ہو گیا وہ دونوں جہان کے بدلے سودا کر لیا اندازہ دونوں جہاں آپ پہ آپ ہمیں مل جائے گی تو فرمایا کہ خلق اد فالت جز مستہ نیست باز رحیدہ در ہوا وہ بالغ نہیں ہوا وہ عقل اس کی نادان ہے وہ عقل نہیں ہے عقل مند نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات سے رہائی نہ پائی اپنی ناجائز خواہشات سے جو ہے وہ رہائی نہ پائی آزاد نہ ہوا وہ سب کی سب جو خط ہے ساری کی ساری بچہ ہے بالکل نادان ہے یہ اتنی بڑے قیمتی سودے کو جو غیر فانی ہے جو ہمیشہ ایک دفعہ ہاتھ آ گیا تو ہاتھ میں ہی رہے گا کہیں جائے گا نہیں ہے خدا اے با وفا و با آتا رحم گن پڑھوں گے رستہ جیسا یہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اب تو اوور گزرتی جا رہی ہے لیکن آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے آپ باآ بھی ہیں با وفا بھی ہیں کہ آپ کبھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور آپ ہی عطا فرمانے ہیں اور آپ کبھی بندے کا ساتھ دنیا میں بھی آپ قبر میں بھی آپ ہی ساتھ ہوں گے اور قیامت میں بھی آپ ہی ساتھ ہوں آپ ایسے با وفا ہیں یہ ساری معاشرہ مغلو ماں باپ والدین بی بچے سب قبر تک ہیں قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی آ کر ادا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہمرانے حیات کو خاموش کر گئی اور دبا کر قبر میں سب چل دے دعا نہ سلا ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے قبر میں بھی کوئی نہیں اترے گا ساتھ اور آخرت میں بھی ساتھ کوئی نہیں ہوگا سب بھاگیں گے وہاں تو الٹا معاملہ ہو جائے سب بھاگیں گے کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے ماں ہو باپ ہو بھائی کو بھائی نہیں پہچانے کا تو ماں ساتھ کون ہوگا وہاں بھی اللہ ہی ساتھ آئیں تو بھائی عقل مندی اسی میں ہے کہ یہ دنیا تو انیس بیس سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے ہر شخص جو ہے جو دنیا میں آیا ہے اس کی ایک حالت کبھی نہیں رہتی گومو ہموم کبھی, کبھی کام ہے گھاٹا کبھی روزی میں کبھی کبھی بغتری جو بھی ہے یہ سب چلتا رہے گا عقل مندی اس میں ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھو اسکیم کو مقدم رکھو انشاءاللہ شاء کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق کا تعلق اللہ مل سلی مولا نم ہمد با سی رولا نمدنا تپر منا, انك انت انك انت ربنا تقبل منا کا سمے گا نکاح پرپنا تپر میم کریم پرپنا تپر منا کچھ سمے گا اللہ مل ملا اللہ عم عمانس پر ردا قبل جلنا و ناؤ بھی کب انستی کا بننا ہم سب کو اے اللہ جز فرما دے مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اور تمام محبت کرنے والوں کو اور اے اللہ جو ہمیں جانتے ہی نہیں مسلمان اے اللہ سب کو جز فرما کر اللہ بنا دے مسلمین و مسلمات کو اے اللہ جز فرما کر دے دے اے اللہ اپنے خزانہ ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ کسی کو بھی محدوم نہ اللہ منصور نی منصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے جو بھائی یا گھروں میں بہنیں بھائی بیمار ہیں اے اللہ سب کو کامل عاجل مستمر شکای کام یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب پر اپنا فل لگتا اے اللہ ہم کو صحت یاب فرما جلد از جلد سے کام جل مستمل رہتا فرما دے جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ کے روزی میں برکت عطا فرما آسان حلال اور ونعود بك من شر من نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وستیم و صلی اللہ تعالیٰ على محمد وسمل ابیم امین گیا شوہر سے آئند گوئند کا کیا مطلب ہے شوہر میں جا رہا ہوں ڈی ایسے میں جانے نہیں دوں گی پہلے مطلب بتائیں آدمی بھائی آج سموسے اچھے نہیں ہیں کل والے سمو سے اچھے تھے کیا بات کرتے ہیں یہ کل والے ہی تمہیں بیٹی آج سے تمہارا گھر یہی ہے آج سے تم مجھے امی اور اپنے سسر کو ابو کہنا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 رشے والے نے رکشہ اسٹارٹ کر کے بند کر دیا اور بولا لو صاحب پہنچ گئے ایک جرسی نے شکریہ ادا کیا دوسرے نے کرایا دیا اور تیسرے رکشہ ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا رکشا ڈرائیور سمجھا اس کو پتا لگ گیا ہے پھر تھپڑ مارنے والا چرسی بولا سال آج تم مروائی دیتا اتنا تیز چلاتا ہے سائنس کا اسٹوڈنٹ کالج میں تقریر کر رہا تھا کہ دوستوں ایک سگریٹ پینے سے آٹھ سینس ہوتے ہیں اور ایک بار ہنسنے سے دس سیلس بڑھتے ہیں لہذا بیتے جاؤ اور ہنستے جاؤ دو سیلس کا نیٹ پروفٹ گھوڑا سواری میں سکھ کا گھوڑا پوری طرح سے ہار رہا تھا کسی نے پوچھا تمہارا گھوڑا کون سا ہے سکھ وہی جس نے سب کو آگے لگایا ہوا سکھ موبائل کمپنی میں ملازمت کے لیے گیا اور پہلے ہی دن اس کو دھکے دے باہر نکال دیا گیا کسی نے फोन کیا کہا میرا یو فون کا نمبر کام نہیں کرتا سکھ بولا نہیں کرتا تو ضو لوبائل کمپنی میں ملاقمات में لیے گیا اور پہلے ہی دن اس کو دھکے دے کے نکال دیا گیا ایک شخص نے فون کیا اور بولا میرا زون کا میرا یو فون کا نمبر کام نہیں کر رہا صرف بولا نہیں کر رہا تھا ایک صاحب نوکری کے لیے گئے اور انٹرویو میں سے پوچھا گیا آپ کی پرانی نوکری کیسے ختم ہوئی تو صاحب بولے کیا بتاؤں کمپنی نے نیا نفتر خریدا اور مجھے نہیں بتایا اور بغیر بتائے مجھے نہیں بتایا کہ نیا دفتر کہاں لیا ہے <laughs> اگر, آپ, اگر آپ کو سونے کے ریٹ کے بڑھنے سے پریشانی ہو جبکہ آپ کو سونا خریدنا بھی نہ ہو تو یہ آپ کے پیور پاکستانی ہونے کی نشانی ہے एक अपना हाथ काट रहा था बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हो एक बोला डिटोल की बोतल टूट गई है ऐसे ही तो नहीं जया होने तुम एक सिक बोला मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और फिर सरकारी मुलाजमत दिलाई दूसरा बोला हाँ तो फिर अब कोई अच्छा ऐसा लग देख के शादी भी करो السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کارڈ نام ہو